مسافر نے قصر کی بجائے پوری نماز کی امامت کرا دی پڑھ لی تو کیا نماز لوٹائے گا اس میں اگر مسافر نے پوری نماز پڑھا دی اس کی نماز کا مسئلہ تو الگ لیکن وہ لوگ جو وہاں مقیم ہیں جنہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز نہیں ہوگی ان کی نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ مسافر کا پہلا قاعدہ فرض تھا تو پہلا قاعدے پر ہی اس کی نماز ختم ہو گئی تو آپ نے اطاعتی غلط کی مسئلہ یہ ہے کہ مسافر نے اگر پوری نماز پڑھ لی یہ تو ان کی تو فاسد ہو گئی پوری نماز پڑھ لی تو کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ گناہ ہوگا پوری نماز پڑھنے والا علماء نے اس کی مثال یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالی کا مسافر پر یہ انعام کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر پر دو رکتیں معاف رکھی یہ انعام اور اگر پوری نماز پڑھی جائے تو وہ ایسا ہے جیسے بادشاہ کے انعام کو ٹھکرا رہا ہے. بادشاہ کے انعام کو ٹھکرا رہا گناگار ہوگا فتوا رضویہ میں ایک جگہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ فتوا دیا کہ وہ نماز کا احادہ کرے گا کیا مطلب ہوا اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو فرض کو ادا ہو گیا گناہ ہوا اس گناہگار ہونے کا ازالہ جو ہے وہ اعادے سے ہوگا اگر مسافر نے پڑھ لی تو نماز کو لوٹا لے ان دونوں میں تطبیق یوں ہوگی باہر شریعت میں یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا فتح و ہے کہ وہ لوٹائے یعنی اس کا گناہگار ہونا جو ہے نماز کو لوٹانے سے وہ گنا سے بچ جائے گا